رحیب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الناس اتقو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 لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع مدت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نوبن کبیوں اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور اندہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي يَتَامَا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَن لَا اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لانڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنیئًا مَرِیئًا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھالو اور بے اخلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب بنایا ہے مد دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو اد ان تم تل امو رہو وَإِنْ تَثْنُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَكُونُوا غَائِرًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے نصیب میٹر کے نی دین اربون نصیب دینی أو اور بون میں نصیب جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مرے تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب میراز کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرویت اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزک میں ڈالے جائیں گے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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فریضة من اللہ،, ان اللہ, كان حکیما اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرطے کے میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وسیعت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقادر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَجْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ غَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ غَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نِفَغَاءَ أَوْدًا وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار باغ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی اور جو مال تم مر چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی بھی ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت قرض بشرتے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے ان کا حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها فيها وذالك تمام احکام اللہ کی حد ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا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 مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور سبیل پیدا کرے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ دَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو عیزہ دو फिर अगर वो तोबा करने और नेकूकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انم التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بی جہالت ثم یتوبون من قریب فاولائک یتوب الله علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ ع اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کف کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے یا الذین آمنوا لا يحل لكم وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَاءً شیئاً اللہ فیہ خیراً تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے و ان اردتم مستبدل زوج ما كان زوج واتيتم احداهم نقرا فلا تاخذوا منه شيئا اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم ناجائز طور پر اور سریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے وَكَيْفَ وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقًا اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہدے واسق بھی لے چکی ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا يرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرض عنكم وَأُمَّ ذاَاتُكُمُ اللاتِي أَرربَّأْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الَّضَاعاتِ وَأََُّهاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّاتِي فِي تُجُورِكُمْ وَمَن لَّاتِقْتُمْ بِغِنَى فَإِن لَّم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّم مینت نیل مدلوہ پوری مم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی اور اور حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گنا نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے والمحصنات من النساء اللہ ملکت وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُضْنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سواہ اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرتے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے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 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَاتُوهُنَّ أُدُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنْتُ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 اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیبیوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہو نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرتے کے افیفہ ہوں نہ ایسی کے کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے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 تريد اللہ, ان يخفف عنكم وخلق الانسان اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبیعت کمزور پیدا ہوا ہے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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو انقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے ان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 نالم اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے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 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ الطَّيِّبَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وی ترو ہوں نہ پی مگوجیں کم تل تروہ کے نالی ان کبیوں مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے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 تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے وَإن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 والجار الذنوب والصاحب بالجنب ووزن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتے دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا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 اور ہم ننا ناشکروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین انفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے وما ذا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 من لدنہو اجرا عظیما اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا جتنا پلی امتی شہید جتنا بھی شہید بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے لو تسوا بهم الارض ولا حدیثا اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة و انتم أَتَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ نا پو پور موبینو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو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 اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ بل کہ نوقیروں اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے مین اللہ دین ہے فِي تہ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور سے سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمانداتے ہیں یہ تو مینو بھی مین مسودی میں کم کب ہے نجر ہے او كما اصحاب السبت وكان امر مفعولا اے کتاب والو قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی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 بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَأَ اِثْمًا عَظِيمًا اللّٰہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا اَلَمْ تَرَ اِلَّلَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ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 انظر الكذب به دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں اور یہی گناہ سریح کافی ہے و پول نلین کپو ہے منو سویلا بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا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 تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی مَنْ آمَنَ مَنْ پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کی جلانے کو دوزت کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے ان جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم ان قریب آد میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ولوین خالدین دین ابدا گہوم پی ازواج تو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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واذا امر منكم فان تنازعتم في شيء فرجعوه مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو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 يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں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 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربن ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت خدمی کا موجب ہوتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِن لَدُنَّا اور ہم ان کو اپنے ہاں سے عجر عظیم بھی عطا فرماتے وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے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 تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلط پائے ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے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 اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما آمنوا يقاتلون في سبيل اللہ کا ترون پی سویل پاؤ تک رولی اے اش دش پالی کے نائف جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا داو بودا ہوتا ہے ألم تر إلى الذين قيل لهم أ أيذَكُم وَأَقمُ الصقَلَةَ وَآاتُ الزَّكَاتَ فَلَمَّا قُتِبَ لَيهِ مُ القِتَالُ إذ فَريقُم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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.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 کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا مشید وَإِن تم ہے سن تنو ہے دل تمری لِهَا اے جہاز سے ڈرنے والوں تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی گزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ غزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے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 وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا و تمت کو لوی تعیت کو اف تم من ہوں غیر الی تاہ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 تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کار ساز ہے افلا ولو كان من عند فيه كثيراً بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے کی سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے اشدو تنگ کی ل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 تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب آندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 إِلَّا إِنْ اعْتَزَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند سریح مقدر کر دی ہے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 وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمِنَا عَدُوًّا إِلَّا كُمٌّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ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 فَمَن لَمْ يَجْدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے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 یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول کے لیے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے ومن يقتل اور جو شخص مسلمان کو قصدن دن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا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 اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے سب مجھے سب بولوا مجھ دینل کو دین اجو نیم جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے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 جیتی غفورا رحیم یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے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 ہم ملک میں آج و ناتوان تھے فرشتے کہتے ہیں کیا کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے اللہ من الرجال والنساء لا ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں اللَّهُ أَن عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے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 اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرتے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایزا دیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ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 ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًا مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضًا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِنًا اور اے پیغمبر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 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے لمون کے میں تمون ترجون مین اللہ گی من حقیم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 اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا اور اللہ سے بخشش مانگنا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں ہا انتم ہاؤنا اجادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامة فمن يجادل عنهم يوم ام من يكون عليهم بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا پوری أو اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا وَكَانَ اللَّهُ من حَكِيمًا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے میںری بنو مبينا اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متحم کر دے تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا میں تم لو پو بلو کیا میں اوبل پوس ہوں میں برو شيء اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی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 اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے ومن يفعل ذلك مرضات فسوف نؤتيه اجرا ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے وَم يشاطِطِر وَسُلَذ بَعدمات تَ بَنَ لَ الهدَ وَيَتَّ بِ غييرَ سَ فيِي مُؤمنينَنُ والّمات وَلا وَنُصليدَهًا النَّما وَس اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے ان اللہ لا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 اِن يدعون من دونه إِلَّا, إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا یہ جو اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان نے سرکش ہی کو لانا ہوں نقیب جس پر اللہ نے لانت کی ہے جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُبْدِئْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ ولياً من دون فقد خسر اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سریح نقصان میں پڑ گیا يعدهم وما يعدهم وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکہ ہے م جم جدہ مہی کو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے قِيلًا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 من من أو نقیوں اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ كِتَابٌ في مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ٱلَّتِى كُنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقس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 اور سلحا خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے وَلَن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 کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے سیامت اور اگر میاں بیوی بی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے محمد صلی اللہ علیہ تم کو بھی ہم نے حکم تاقی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے پروا اور سزاوار حمد و سنا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اِن يَشَأْ يُذْهِرْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا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 تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لئے عجر موجود ہیں اور اللہ سنتا دیکھتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو عداء انفسکم او الوالدین والاقربین يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا بَلْ تَتَّبِعُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم پیشدار دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یا ایها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر زما پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا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 ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا منا فکی نبی علیم اے پیغمبر منافقوں یعنی دو روخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے الذين اولیاء من تونری نونی یذ تغون عندهم العزه فان الْعِزَّتَ لله جميعا جوامینو کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے وقد نزل عليكم في كتاب ان اذا تبعتم ايات الله يكفر بها وي تهزءوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 الذيينَ ييترَددَّسُونَذِكُم فَإِن كَانَ لَكُم فَدُْم مِنَ اللهَّه قَاُ أَلَم نَكُم مكُم وَإِن كََ لِكافِرينَ نَصيب قَاالُ أَلَم نَتَحُِْذَالَيفُم وَنَم نَعكُم مِنَ المُؤمنيدُون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 اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا نلون قومل منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے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 اللہ اجرا عظیماً ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا میں وكان الله شاكرا عليما اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے اؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو قدر شناس اور دانہ ہے لا يحب الله الجاهر بالسوء من القوم الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعل یا برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ان تبدو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 انَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَرُسُلَهُ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلك سبيلا. جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنے چاہتے ہیں حقا للكافرین عذابا مہینا وہ بلا اشتبا کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے پوری م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 فقَذِ سَألُ مُسَ أَكبَرَ مِن ذَلِكَ فَقالَوا أَلِنَ اللَّه جَهْرَه فَقَوا أَلِنَ اللََّ جَههْرَةً فَأَخَزَتهُ الصَّار قَتُ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 تو یہ موسا سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسا کو سریح غلبہ دیا ورفعنا فوقهم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 تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب وَقَلِجِم إِن قَتَلن المَتِ حَري بنَ مَرَّ مَ رَسُ لََِّ وَمَا قَتَرُوه وَمَا فَلَبُوه وَلَكِ شُبِّهَ لَهُ وَإِنلَ نَقْْتَ لَفُ فِيهِ لَِي شَكِ مِنْهُ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 اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسا کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے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 اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھی حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے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 اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہم قریب اجر عظیم دیں گے اننا إلى إبراهيم وإسحاق والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وَهَارُونَ سون وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا أي محمد صلح علیح وادی وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوہ اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعیت کی تھی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَن نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْرِيمًا اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے اور موسا سے تو اللہ نے باتیں بھی کی سول نو نئے اللہ کو نم حکیم سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل علیکہ انزلہ بعلمہ والملائکہ یشہدون وکفا باللہ شہیدا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 قوری دینی اللہ ہاں دوزق کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے ان لس میں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 اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق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 اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسا نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کالمائے بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے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 أَمَّا الذينَ آممَنُوا وَامِنُ الصَّالِِهَاتِ فَيًْا بِهِم أُْدُورَهُم وَيَزيدُهُم مِ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے لوگ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور زلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے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 اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا یس تک تون پی کم فل ان کے لہ دوں لم ہے پل ولد فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا نَصِيبُ الثَّانِي مِنَ مَا تَرَثَا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَتَيْنِ رِجَالًا وَلِثَّأْنٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظ الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء اے پیغمبر، لوگ تم سے کلال کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا کلال کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا